مجلس کے آداب جب آپ مجلس میں بیٹھیں تو اپنے ساتھیوں کی طرف خندہ پیشانی کے ساتھ متوجہ رہیں آپ کی مجلس پرسکون ہونی چاہیے اور آپ کی گفتگو مرتب ہونی چاہیے اپنی زبان کو غلط بات کہنے سے محفوظ رکھیں اور آپ کے الفاظ مہذب ہونے چاہیے مجلس میں غیبت سے بھرپور پرہیز کریں اور جھوٹ سے بچیں اور اپنی انگلیاں ناک میں نہ ڈالیں اور تھوکنے سے پرہیز کریں بیٹھنے میں آداب کا خیال رکھیں ہاتھوں سے زیادہ اشارے نہ کریں کسی کی طرف اشارہ نہ کریں